اے نب جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنی رب اللہ سے ڈرو عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ اپ نکل مگر یہ کہ کوئی سریب حیائی کی بات لائیں اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اسنی اپنجان پر ظلم کیا تمہیں نہ معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نہ حکم بھیجے